السلام <تصفيق> عليكم ورحمة الله <تصفيق> <تصفيق> أشهد أن لا إله إلا الله وأهدونا شريك له وأشهد أنه مب باد بلا شیکملہ اس وقت میں حضرت مسلم ہوں رضی الگ ہو کے بیان پر مودہ واقعات جو حضرت مسیم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سے متعلق ہیں بیان کروں گا تذکرے میں نو فروری انیس سو آٹھ کی تاریخ کے تحت ایک الہام لکھا ہوا ہے اس دن کے آٹھ الحامات ہیں ایک الہام یہ ہے لا لاتلو زینب کہ زینب کو قتل نہ کرو اس کی واقعاتی وضاحت بعض حالات کے مطابق ایک جگہ حضرت مسلم معاون تہوں نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ انیس سو آٹھ کے شروع میں حافظ احمد اللہ خان صاحب مرحوم کی دو لڑکیوں کی شادی کی تجویز ہوئی جن میں سے بڑی کا نام زینب اور چھوٹی کا نام کلثوم تھا زینب کے متعلق اور بھی بعض لوگوں کی خواہش تھی چنانچہ حضرت مسیمہ سلاط السلام نے اس کی شادی لیکن ان کے قرآن رشتہ ایک شیخ صبد الرحمٰن مصری سے بھی آیا ہوا تھا حضرت مسین علیہ السلام نے ان کی شادی مصری صاحب سے ناپسند کی کہ زینب کی شادی اس سے نہ ہو لیکن حسب عادت جسے آپ زور دیا کرتے تھے زیادہ زور نہیں دیا نہ آپ کی عادت یہ نہیں تھی بہت زیادہ زور دیں آپ نے زور نہیں دیا انہی دنوں حضرت مسیم علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ لا لاتو زینب کہ زینب کو ہلاکت ہلاک مت کرو حافظ احمد اللہ صاحب مرحوم نے دوسرے شخص کو کسی نہ کسی وجہ سے ناپسند کیا اور یہ خیال کیا کہ اس الحام کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا مشورہ غلط ہے وہاں شادی نہ کی جائے بلکہ مصری ساز سے شادی کی جائے اور خیال کیا کہ حضرت مسیمہ عدد اللہ علیہ السلام کی رائے کو الہام نے رد کر دیا یعنی یہ الہام تھا لات الدینب اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مشورہ انسان کا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں آیا بلکہ دوسرا رشتہ جو اس کے خلاف تھا وہ پسند آیا بہرحال انہوں نے اپنی اس بیٹی کی شادی مصری صاحب سے کر دی چنانچہ یہ الہام نو فروری انیس آٹھ کو ہوا اور سترہ فروری انیس آٹھ کو شیخ مصری صاحب کا نکاح زینب سے کر دیا گیا اور یہ تاریخ اس طرح محفوظ رہی اور لکھتے ہیں کہ تاریخ اس, محفوظ رہی, اس محفوظ رہی کہ مصری صاحب کا نکاح دو اور نکاحوں سمیت اسی دن ہوا تھا جس دن کہ ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم کا نکاح ہوا تھا اور وہ سترہ فروری تھی گویا اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا کہ حضرت وسیم علیہ السلام کی بات مان لو اور مستری صاحب سے نکاح نہ کرو ورنہ یہ نکاح اس سے منافع بنانے کا انتیجہ پیدا کر گا یا ہلاکت کا انتیجہ پیدا کر گا یا قتل قتل کرنے والی بات ہو ہوگی لیکن حضرت وسیمہ علیہ السلام نے تو شاید اس جینب کے متعلق اس متعلق اسے سمجھا ہی نہیں اور لڑکی کے باپ نے الٹ نتیجہ نکالا حالانکہ خدا تعالیٰ کا اس اسام سے یہ تھا کہ اس شخص سے ایک بھاری فتنہ پیدا ہونے والا ہے کیونکہ بعد میں مصری صاحب سے فتنہ پیدا ہوا اس سے زینب کی شادی نہ کرو اور حضرت علیہ السلام کی بات مان لو پھر اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ حضرت مسیمہ علیہ السلام نے حافظ احمد اللہ صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا چنانچہ جب مصری صاحب جماعت سے علیحدہ ہوئے ہیں تو پیر منظور محمد صاحب نے مسلم عت کہتے ہیں کہ مجھے کہلا دے جا کہ میرے سامنے حضرت مسیم علیہ السلام نے حافظ احمد اللہ صاحب کو کہا تھا کہ شیخ عبدالرحمٰن صاحب سے شادی نہ کی جائے مگر جب حافظ صاحب نے اس بات کو نہ مانا اور اس جگہ لڑکی کی شادی کر دی تو مجھے سب غصہ آیا یہ بیان کیا پیر منظور ہوں صاحب اور میں حضرت مسیم علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضور خدا تعالیٰ کے معمور ہیں میں نے کہا کہ حضور خدا تعالیٰ کے معمور ہیں اور خدا کا تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب مامور ایک بات کہہ دے تو تمام مومنوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں مگر حافظ احمد اللہ صاحب نے حضور کی نافرمانی کی ہے اس پر حضرت وسیمہ علیہ السلام نے فرمایا بات تو آپ نے جو کہی ہے یہ ٹھیک ہے مگر ایسے معاملات میں میں دخل نہیں دیا کرتا جب یہ روایت حضرت مسلم وہ کہتے ہیں جب یہ روایت مجھے پہنچی تو گو اس روایت میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا مگر چونکہ یہ اکیلی روایت تھی اس لیے اس بات کا فکر ہوا کہ کوئی اور گواہ بھی ہونا چاہیے جو ساری بیک گراؤنڈ تھی ان کے جماعت چھوڑنے کی اور اس استنے کی اس کی وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ ٹھوس سبوت ملے اس کا تو بہرحال کہتے ہیں خود تعالیٰ کی قدرت ہے کہ دوسرے دن کی ڈاک میں مجھے خط ملا جو منشی قدرت اللہ صاحب سنوری کی طرف سے تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انیس سو پندرہ میں جب میں قادیان آیا تو اس وقت مجھے کسی دوست نے قرآن پڑھنے کی ضرورت کسی دوست سے قرآن پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ میں نے حافظ احمد اللہ صاحب سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ حضرت مسیمہ علیہ السلام نے مجھے اپنی لڑکی زینب کا رشتہ کسی اور شخص سے کرنے کا کہا تھا مگر انہی دنوں آپ پر یہ الہام الحام نازل ہوا کہ لا اختلاء زینب جس سے میں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کی رائے صحیح نہیں اور میں نے شیخ مصری صاحب سے رشتہ کر دیا مگر اب شیخ مصری صاحب مجھے شیخ مصری مجھے بہت سخت تنگ کرتا ہے یہ ان کے سسر نکال اور اس نے مجھے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کا حکم نام ماننے کا نتیجہ ہے چنانچہ حضرت مسلم عوت کہتے ہیں مجھے بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں شیخ مصری صاحب نے بازار میں اپنے خسر کو مارا جس پر حضرت خلیفہ اول مصری صاحب سے سخت ماراض ہو گئے اور میں نے کئی دن آپ کی منتیں کر کے انہیں معاف کروایا بس اس انہام کے یہ معنی تھے کہ تم زینب کی شیخ مصری سے شادی مت کرو ورنہ اس کا ایمان بھی برباد ہو جائے گا چنانچہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ اس شادی سے اس کا ایمان بھی ضائع ہو گیا اس کی مصری صاحب کے بارے میں بہت سو کو نہیں پتہ ہوگا کہ تاریخ کا بھی ایک حصہ ہے یہ کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں شیخ عبدالرحمٰن مصری صاحب نے حضرت وسیم علیہ السلام کی بیت کی جیسا کہ ظاہر ہے پڑھے لکھے تھے پھر یہ مصر گئے اور ان کو مصر بھیجنے کا خرچ بھی حضرت مسلم اور اطران ہو اور چودھری بصر اللہ خان صاحب نے دیا جو ان کے لیے مصر جانا جہاں ان کے لیے دوسرے فوائد کا باعث بنا مصر جانے کی وجہ سے شیخ مصری کے رہنے کا بھی ذریعہ بنا اس طرح سے ان کو شیخ مصری کہا جاتا تھا بہرحال ایک وقت میں یہ وقت ایسا آیا جیسا کہ میں نے ذکر کیا پہلے بھی کہ حضرت مسلم معرود اچلانوں سے انہوں نے اختلاف کیا اور اختلاف کی وجہ سے آپ کے خلاف بہت کچھ کہنے لگے جماعت میں فتنے کی صورت پیدا کرنے کوش کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں جماعت کو فتنے سے محفوظ رکھا وسیع پیمانے پر بعض احباب کو انفرادی طور پر بھی ان کی حالت کے بارے میں رویا میں بتا دیا کہ ان کی حالت کیسی ہے مصری صاحب کے جماعت میں مقام کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مسلم اور ہم نے خود بیان فرمایا ہے کہ ایک دوست نے افریقہ سے مجھے خط لکھا کہ مصری صاحب کے جماعت سے علیحدہ ہونے پر مجھے سخت گھبراہٹ لکھتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے آدمیوں کا ایمان ضائع ہو گیا تو ہمارا ایمان کیا حقیقت رکھتا ہے اس پر حضرت مسلم اور میں نے ان کو لکھا کہ بڑائی کا فیصلہ کرنا خدا تعالیٰ کا کام آپ کا نہیں جب خدا تعالیٰ نے اپنے عمل سے انہیں جماعت سے علیحدہ کر دیا جن کو آپ بڑا سمجھتے تھے اور آپ کو جماعت میں رکھا تو ثابت ہوا کہ بڑے آپ ہیں وہ نہیں بہرحال جب تک مصری صاحب جماعت میں تھے بڑے اہم سمجھے جاتے تھے اور آج ہم دیکھنے میں کوئی حیثیت نہیں اس اختلاف کے دوران یا جماعت سے نکلنے کے بعد مسیح صاحب نے خود ہی لا عبد الو سینب کا الہام بتا کر اپنی اہمیت ضائع کرنی ظاہر چاہ، کرنی چاہیے کہ حضرت مسیح صاحب نے یہ رشتہ جس طرح الہام ہوا تھا اور اس کا مطلب یہی یہ تھا کہ میرے بارے میں لیکن جب اس الہام کی باقی الحاموں کے ساتھ جوڑ کے عظم مسلم اب نے حقیقت کھولی اور جماعت کے افراد نے بتانا شروع کیا تو پھر انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا مصری صاحب نے کہ میری بیوی زینب کو اس معاملے میں کیوں کھینچا جا رہا ہے تو یہ وجہ ہے اس نام کی وضاحت کرنے کی جو حض مسلم اور فرمائی ہے کہ کس طرح وہ انعام پورا ہوا بز مسلم اور فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کیسی دست پیش گوئی ہے جس کی طرف خود مسیح صاحب نے توجہ دلائی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیوی بی کو یہ یاد تھا کہ ایسا الہام ہوا تھا اور بیوی بی کے والد نے اسے بیوی بی کہتی ہے کہ میرے والد نے اسے میرے متعلق سمجھا اس طرح ان کا ذہن اس طرف گیا اور جو شاید اور حضر مسلمات ہم آتے ہیں کہ اس طرح ان کا ذہن مسیح صاحب کا بھی اس طرف گیا اور شاید جو کام ہم سے دیر میں ہو سکتا وہ خود انہوں نے کر دیا خزمسلم مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح بکری نے نکال نکالی تھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا جس نے بکری زیوا کرنے کے لیے چھری نکال لی مگر پھر کہیں رکھ کر بھول گیا اور اس پر بچوں نے کھیلتے ہوئے مٹی ڈال دی اور وہ مٹی کے نیچے چھپ گئی اس نے چھری کو بتیرا تلاش کیا مگر نہ ملی وہ حیران سا کھڑا تھا کہ بکری نے پیر مارنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مٹی ہٹ گئی اور اسے چھری نظر آ گئی جس سے اس نے فوراً اسے ذبح کر دیا تو اس وقت سے عرب میں یہ نسل مشہور ہو گئی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کرتا ہے تو کہتے ہیں اس نے بالکل ایسا ہی کیا جس طرح بکری نے چھری نکال دی تھی حضرت مسلم محدود رزا نے یہ بھی نتیجہ نکالا یہ نتیجہ بڑا ظاہر نکلتا ہے کہ حافظ صاحب اگر حضرت مسلم علیہ السلام کی بات مان کر اپنی بیٹی زینب مسی صاحب کے نکاح میں نہ دیتے تو اس کا ایمان ضائع نہ ہوتا بس معمور کی باتوں پر عمل کرنا مومنوں کا فرض ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنی توجی کرنے کے بجائے لفظ عمل کیا جائے تو ایمان ضائع نہیں ہوتا بس مسلم آؤ پہ ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولوی محمد آسن صاحب کی طبیعت ایسی تھی کہ ایک دفعہ بڑی جلد بازی تھی ان کی طبیعت میں ایک دفعہ حضمسیمہ اللہ سلاط و اسلام بسراواں کی طرف سیر کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا سیر کے دوران کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں اور بندے کے کلام میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے اپنا ایک الہام سنایا اور فرمایا دیکھ لو یہ بھی ایک الہام ہے اور اس کے مقابل پر حریری کا بھی کلام موجود ہے ایک پڑھ لکھنے والا تھا مولوی محمد احسن صاحب نے بات کا آخری حصہ غور سے نہ سنا اور الہام کے متعلق خیال کر لیا کہ یہ حریری کا کلام ہے اور کہنے لگے بالکل لغف ہے لیکن جب حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو خدا تعالیٰ کا الہام ہے تو مولوی صاحب فوراً کہنے لگے سبحان اللہ کیا ہی عمدہ کلام ہے بس اس بات کے متعلق کسی بھی بات کے متعلق رائے قائم کرنی ہو تو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے پھر اس بات کا ذکر فرماتے ہوئے کہ حضرت حضر مسیم الصلاۃسلام کو آج دنیا کے کونے کونے اور ہر ملک میں جانا جاتا ہے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سکھ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے تایا مرزا غلام قادر در صرف تو بہت مشہور تھے اور ایک بڑے عہدے پر فائز تھے لیکن مرزا غلام احمد صاحب غیر معروف تھے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا وہ صرف کہنے لگا کہ میرے والد ایک دفعہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے پاس گئے مسلم صاحب کے والد کے پاس اور کہنے لگے سنا ہے آپ کا ایک اور بیٹا بھی ہے وہ کہاں ہے انہوں نے کہا وہ تو سارا دن مسجد میں پڑھا رہتا ہے اور قرآن پڑھتا رہتا ہے مجھے اس کو بڑا فکر ہے وہ کھائے گا کہاں سے تم اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ دنیا کا بھی کچھ فکر کرو میں چاہتا ہوں کہ وہ کوئی نوکری کر لے لیکن جب میں اس کے لیے کسی نوکری کا انتظام کرتا ہوں وہ انکار کر دیتا ہے چنانچہ میرے والد گئے اس کے والد اور بڑے مرزا صاحب کی بات ان کو پہنچائی وہ کہنے لگے حضرت وسیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو تو یوں ہی فکر لگی ہوئی ہے میں نے دنیا کی نوکریوں کو کیا کرنا ہے آپ ان کے پاس جائیں والد کے پاس میرے اور کہیں کہ میں نے جس کا نوکر ہونا تھا ہو گیا مجھے آدمیوں کی نوکریوں کی ضرورت نہیں ہے حضرت مسلم کہتے ہیں کہ اس سکھ پر اس بات کا اتنا اثر تھا کہ وہ جب بھی آپ کا ذکر کرتا اس کی آنکھوں سے آنسی پہنے لگتے بس مسلموں کو مانتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ چھوٹی مسجد میں میرے پاس آیا اور چیفی مار کر رونے لگ گیا میں نے کہا کیا بات ہوئی ہے کہنے لگا کہ آج مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے میں آج بھیجتی مک پورے گیا تھا جب میں مرزا صاحب کی مزار پر سجدہ کرنے لگا تو ایک احمدی نے مجھے اس سے منع کر دیا حالانکہ اس کا مذہب اور ہے اور میرا مذہب اور ہے اگر احمدی قبروں کو سجدہ نہیں کرتے تو نہ کریں میں نے میں تو سکھ ہم سجدہ کر لیتے ہیں پھر اس نے مجھے منع کیوں کیا نعمدینہ اس پہ مسلم اور سرماتے ہیں کہ غرض آپ بالکل قلبت نشین تھے عرض مسلم علیہ السلام اور جو لوگ آپ کے واقف تھے ان پر آپ کی عبادت اور زہد کا اتنا اثر تھا کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی آپ کے مزار پر یہ لوگ آتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ مولوی مسلم مول اور کہتے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب حضر مسم علیہ السلام کے دوست تھے آپ کے دعوے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ہی اس شخص کو بڑھایا ہے اور اب میں ہی گراؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو تو مٹا دیا یعنی مولوی محمد حسین کے اور حضر مسم علیہ السلام کے نام کو دنیا میں پھیلا دیا حضر مسلم اور فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کا ایک بیٹا آریہ ہو گیا مولوی محمد حسین صاحب کا اور حضرت مسلم عدود کہتے ہیں کہ میں نے اسے قادیان بلایا اور اسے دوبارہ مسلمان کیا مولوی محمد حسین صاحب نے اس بات پر شکریہ کا خطرے مجھے لکھا پھر خلافت خلافتسانیہ کے دوران ان کے دور میں اندرونی اور بیرونی مخالفتوں کا ذکر حضرت مسلم عود نے کر کے فرمایا کہ مسیم علیہ السلام کے زمانے سے مخالفت چل رہی ہے لیکن جماعتی جماعت ترقی کر رہی ہے بلکہ آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سازشوں اور مخالفتوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن اللہ کے فضل سے جماعت ترقی کر رہی ہے اور مسلم عہد نے فرمایا کہ جماعت کانٹوں پر گزرتی ہوئی اپنی حیثیت کو پہنچی ہے اور یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ جماعت کے شامل حال میں رہا ہے لیکن اس فضل کو دائمی کرنے کے لیے جماعت کو ہمیشہ دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے اگر ہم دعاؤں کا حق ادا کرتے رہے تو ان اللہ تعالی موجودہ بھی اور آئندہ بھی ہونے والی سب مخالفتیں خود اپنی موت مر جائیں گی ایک موقع پر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ کی بے مثال قربانی کا ذکر کرتے ہوئے مسلم آؤ فرماتے ہیں کہ حضیفہ اول رضی تارانہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ درجے کی ملازمت ادا فرمائی تھی وہ چھوٹی ختم ہوئی تو آپ نے اپنے وطن میں پریکٹس شروع کی وہاں آپ کی بہت شہرت تھی آپ کا وطن گھیرا سرگودا کے ضلع میں ہے جہاں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں اور ان میں سے اکثر آپ کے بڑے موتقد تھے بس وہاں کام چلنے کا خوب امکان تھا <تصفح> لیکن آپ حض مسیم عدیہطلام سے ملنے کا ابھیان آئے چند روز بعد جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضمسیم عدیہ نے فرمایا کہ دنیا کا آپ بہت کچھ دیکھ چکے اب یہیں آپ بیٹھیے آپ نے اس اشیات پر عمل کیا ایسا عمل کیا کہ خود سامان لینے بھی واپس نہ گئے بلکہ دوسرے آدمی کو بھیج کر سامان منگوایا اس زمانے میں یہاں پریکٹس چلنے کی کوئی امید ہی نہ تھی بلکہ یہاں تو ایک پیسہ دینے کی بھی کی حیثیت والا بھی کوئی نہ تھا مگر آپ نے کسی بات کی دعا نہیں کی پھر بھی آپ کی شہرت ایسی تھی کہ باعث سے مریض آپ کے پاس پہنچ جاتے تھے اور اس طرح کوئی نہ کوئی صورت آمد کی پیدا ہو جاتی تھی مگر حض مولوی عبد الکریم صاحب کی قربانی ایسے رنگ کی تھی کہ کوئی آمد نہ کہیں سے کسی فیس کی امید تھی نہ کوئی تنخواہ تھی اور نہ وظیفہ کس, کسی طرف سے کسی آمد کا کوئی ذریعہ نہ تھا مگر وہ حضرت مسلم و اسلاط و اسلام کے سیکرٹری کے طور پر کام کرتے تھے اس وقت جتنے کام تمام محکمے کر رہے ہیں اس وقت مسلموں تماتے ہیں کہ اس وقت جتنے کام تمام محکمے کر رہے ہیں جماعتی ادارے یہ سب وہ اکیلے کیا کرتے تھے حالانکہ گزارے کی کوئی صورت نہ تھی اور یہ بھی وادی غیر وادی ویزی ذرا میں جان قربان کرنے والی بات ہے بس یہ نمونے ہیں ہمارے بزرگوں کے جن کی ہمارے وافی زندگی کو بھی وقتاً فوقتاً اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کو غور کرنا چاہیے پھر حض مولوی عبد الکلیم صاحب کا اپلام سے جو عشق تھا اس کے بارے میں حضر مسلم اور فرماتے ہیں کہ حضر مسیم عدیہ الصلاۃ والسلام سے مولوی عبد الکریم صاحب کو خاص عشق تھا اور ایسا عشق تھا کہ اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اس, اس زمانے کو دیکھا دوسرے لوگ اس کا قیاس بھی نہیں کر سکتے وہ ایسے وقت میں فوت ہوئے حض مسلم اور فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں فوت ہوئے جب میری عمر سولہ سترہ سال تھی اور جس زمانے میں میں, میں نے ان کی محبت کو شناخت کیا ہے اس وقت میری عمر بارہ تیرہ سال کی ہوگی یعنی بچپن کی عمر تھی لیکن باوجود اس کے مجھ پر ایک گہر ایسا گہرا نقش ہے کہ مولوی صاحب کی دو چیزیں مجھے کبھی نہیں بھولتیں ایک تو ان کا پانی پینا اور ایک حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام سے ان کی محبت آپ ٹھنڈا پانی بہت پسند کرتے تھے اور اسے بڑے شوق سے پیتے تھے اور پیتے وقت کٹکٹ کی ایسی آواز آیا کرتی تھی کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی نعمتوں کو جمع کر کے بھیج دیا ہے چند گھونٹ لینے کے بعد الحمدللہ للہ الحمد للہ کرتے تھے سماتے ہیں کہ اس زمانے میں اس مسجد اخساں کے کنویں کا پانی بہت مشہور تھا اب تو معلوم نہیں لوگ کیوں اس کا نام نہیں لیتے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کہتے بھائی کوئی سواب کماؤ اور پانی لاؤ جب حضرت وسیم علیہ السلاۃََسلام خود موجود ہوتے مجلس میں تو اور بات تھی ورنہ آپ سیڑھیوں پر آ کر انتظار میں کھڑے ہو جاتے اور پھر پانی دانے والے سے لوٹا لے کر مونس لگا لیتے دوسرے بات جو تھی آپ حضرت وسیم علیہ السلط والی صحبت میں بیٹھے ہوتے تو یوں معلوم ہوتا کہ آپ کی آنکھیں حضور کے جسم میں سے کوئی چیز لے کر کھا رہی ہیں اس وقت ویا آپ کے چہرے پر بشاشت اور شروفگی کا ایک باغ لہرا رہا ہوتا تھا اور آپ کے چہرے کا ذرا ذرہ, ذرہ مسرت کی لہر پھینک رہا ہوتا تھا جس طرح مسکرا مسکرا کر آپ حد المسیمہ اسلاط وسلام کی باتیں سنتے اور جس طرح پہلو بدل بدل کر داد دیتے وہ قابل دید نظارہ ہوتا اگر اس کا تصور تھوڑا سا میں نے کسی اور میں دیکھا تو وہ حافظ روشن علی صاحب مرحوم تھے غرض مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کو حضرت مسیمہ عمد علیہ السلاۃ والسلام سے خاص عشق تھا اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کو بھی آپ سے ویسی ہی محبت تھی حضرت مسیم الحد علیہ السلاۃ والسلام کا طریقہ طریق تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد ہمیشہ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے لیکن مولوی صاحب کی وفات کے بعد آپ نے ایسا کرنا چھوڑ دیا کسی نے عرض کیا کہ حضور اب بیٹھتے نہیں تو فرمایا کہ مولوی عبد الکریم صاحب کی جگہ کو خالی دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے حالانکہ کون ہے جو حضرت مسلم علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہائی اور دوبارہ زندگی دینے والا یقین کرتا ہو پس یہ یک یکطرفہ عش نہیں تھا آپ علیہ السلام کو اپنے صحابہ سے بہت محبت تھی ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بس مسلم اور فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے قادیان میں ایک دفعہ ایک شخص نے کچھ بے جا الفاظ مولو عبد الکریم صاحب مرحوم کے متعلق کہے <تصفح> لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا وہ شخص ضدی تھا لوگ اسے مارتے جاتے مگر وہ یہی کہتا جاتا ہے کہ میں تو یہی کہوں گا لوگ اسے پھر مارنا شروع کر دیتے اور یہ جھگڑا جگڑ بڑھ گیا بس مسلم کہتے ہیں ہم اس وقت چھوٹی عمر کے تھے ہمارے لیے ایک تماشا بن گیا وہ مار کھاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ میں تو یہی کہوں گا لوگ اسے مارتے یہاں تک کہ وہ اسے مار مار کر تھک گئے ان دنوں ایک غیر احمدی پہلوان حض فلیبۃ المسی ابل کے پاس علاج کے لیے آیا ہوا تھا وہ سے پہلے حضرت کے زمانے میں اس نے جب یہ شور سنا تو سمجھا کہ یہ بھی کوئی ثباب کا کام ہے اس نے خیال کیا کہ میں کیوں اس ثواب سے محروم رہوں مجھے بھی اس میں حصہ لینا چاہیے چنانچہ وہ بھی گیا اور اس شخص کو نہ اس کی بات کا پتہ تھا نہ کیا اس کو اٹھایا اور گھمیری کی طرح گھما کے زمین پہ دے مارا لیکن وہ بھی بڑا ضدی شخص تھا وہ گر کے پھر یہی کہتا تھا میں تو یہی کہوں گا حضرت مسلم کہتے ہیں ہمارے لیے ایک تماشا بن گیا حضرت مسیم عبدالیہ سلطلام کو جو معلوم ہوا تو آپ بہت ناراض ہوئے گئے اور فرمایا کہ کیا ہماری یہی تعلیم ہے دیکھ لو دیکھو آپ نے فرمایا کہ دیکھو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں لیکن ہمارا اس سے کیا بگڑ جاتا ہے اگر اس نے کچھ بیجا الفاظ مولو عبد الکریم صاحب کے متعلق بھی استعمال کر دیے تو کیا ہو گیا بہت فرماتے ہیں کہ اور اور ہمارے نانا ویر ناصر نواب صاحب نے جب یہ دیکھا تو آپ وہاں گئے اور لوگوں لوگوں سے کہا یہ کیا لگو بات کر رہے ہو تم لوگ کیوں تم اس شخص کو مارنے لگ گئے ہو مگر ابھی آپ کی نصیحت کر ہی رہے تھے لوگوں کو کہ اس شخص نے پھر وہی الفاظ دہرا دیے ہمارے ادرکیم صاحب متعلق اس پر میر صاحب نے خود ہی اسے دو چار تھپڑ لگا دیے مسلموں فرماتے ہیں بسا اوقات انسان اس قسم کے بھی کام کر لیتا ہے جو لاگو ہوتے ہیں دراصل رو چلنے کی دیر ہوتی ہے جب رو چل جائے تو لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول کی عادت ہونی چاہیے پھر حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام ایک اور صحابی حضرت منشی اروڑ خان صاحب کے آپ سے عشق ذکر کرتے ہوئے مسلم و فرماتے ہیں کہ منشی اروڑ خان صاحب کو حضرت مسیمہ السلاۃ والسلام سے عشق تھا وہ تھلے میں رہتے تھے اور تھلے کی جماعت کے اخلاص کی حضرت مسیمہ علیہ السلط اسلام اس قدر تعریف فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے انہیں ایک تحریر بھی لکھ دی تھی جو انہوں نے یعنی جماعت میں رکھی ہوئی ہے کہ اس جماعت نے ایسا اخلاص دکھایا ہے کہ یہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے وہ حضرت وسیمہ اور استاد وسلام سے بار بار درخواست کرتے کہ حضور کبھی کپور تھلا تشریف لائیں آپ نے بھی وعدہ کیا ہوا تھا جب موقع ہوا آئیں گے ایک بار جو فرصت ملی تو, اطاعت تو اطلاع دینے کا وقت نہیں تھا اس لیے آپ بغیر اطلاع کے حضرت مسین علیہ السلام بغیر اطلاع کے چل پڑے اور کپور تھل ایک اسٹیشن پر جب اترے تو ایک شخص ایک شدید مخالف نے آپ کو دیکھا جو آپ کو پہچانتا تھا اگرچہ وہ مخالف تھا مگر بڑے آدمیوں کا ایک اثر ہوتا ہے منشی روڑا صاحب سناتے ہیں کہ ہم ایک دکان پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے مرزا صاحب آئے ہیں یہ سن کر جوتی اور پگڑی وہیں پڑی رہی اور میں ننگے پاؤں اور ننگے سر اسٹیشن کی طرف بھاگا مگر پھر تھوڑی دور جا کر خیال آیا کہ ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حضرت مسیح محمد علیہ و اسلام علیہ تشریف لائیں اطلاع دینے والا مخالف ہے اس نے مخال کیا ہوگا مذاق کیا ہوگا اس پر میں نے کھڑے ہو کر اسے ڈانٹنا شروع کر دیا منشی صاحب کہتے ہیں میں نے اس شخص سے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے مذاق اڑاتا ہے مگر پھر خیال آیا کہ شاید آ ہی گئے ہوں اس لیے پھر بھاگا پھر خیال آیا کہ ہماری ایسی قسمت نہیں ہو سکتی اور پھر اسے کوسنے لگا وہ کہے مجھے برا بھلا نہ کہو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اس پر پھر چل پڑے غرضی کہ کبھی ہم کبھی میں کبھی دوڑتا اور کبھی کھڑا ہو جاتا اسی حالت میں جا رہا تھا کہ سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت وسیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو یہ جنون والا عشق ہے اور ان کے مشروق ہونے کا خیال آتا تو دل کہتا کہ وہ ہمارے پاس کہاں آ سکتے ہیں حضرت وسیمہ علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں تو کچھ عرصے بعد ان شی روڑے خان صاحب قادیان دھیان آ گئے تھے ایک دفعہ آپ نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں میں جب ان سے ملنے کے لیے باہر آیا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں دو یا تین اشرفیاں تھیں جو انہوں نے یہ کہتے ہوئے مجھے دین کہ اماں جان کو دے دیں مجھے اس وقت یاد نہیں کہ وہ کیا کہا کرتے تھے مگر اماں جان یا اماں جی بہرحال ماں کے مفہوم کا لفظ ضرور تھا اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کیا اور چیخے مار مار کر اس شدت کے ساتھ رونے لگے کہ ان کا تمام جسم کانپ رہا تھا اگرچہ مجھے خیال تھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی یاد انہیں رلا رہی ہے مگر وہ کچھ اس بے اختیاری سے رو رہے تھے کہ میں نے سمجھا کہ اس میں کسی اور بات کا بھی دخل ہے غرضے کے وہ دیر تک کوئی پندرہ بیس منٹ یا بلکہ آدھا گھنٹہ تک روتے رہے میں پوچھتا رہا کہ کیا بات ہے وہ جواب دینا چاہتے مگر رکت کی وجہ سے جواب نہ دے سکتے آخر جب ان کی طبیعت سنبلی تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب بیعت کی اس وقت میری تنخواہ سات روپیہ تھی اور اب اپنے اخراجات میں ہر طرح سے تنگی کر کے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بچاتا تھا بچاتا کہ خود قادیان جا کر حضور کی خدمت پیش کروں اور بہت سا رستہ میں پیدل طے کرتا تاکہ کم سے کم خرچ کر کے قادیان پہنچ سکوں پھر ترقی ہو گئی اور ساتھ اس کے یہ حص بھی بڑھتی گئی دینے کی یعنی آخر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضور کی خدمت میں سونا نظر کروں جو تھوڑی سی تنخواہ میں سے علاوہ چندے کے پیش کرنا چاہتا تھا لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ جمع کر لیتا تو پھر گھبراہٹ کسی پیدا ہوتی کہ حضرت مزیم عبد السلام کو دیکھے اتنی مدد ہو گئی ہے اس لیے قبل اس کے کہ سونا حاصل کرنے کے لیے رقم جمع ہو کا دھیان چلا آتا اور جو کچھ پاس ہوتا حضور خودوں نے پیش کر دیتا آخر یہ تین پاؤنڈ جمع ہو کیے تھے اور ارادہ تھا کہ خود حاضر ہو پیش کروں گا کہ آپ کی وفات ہو گئی وہ یا ان کے تیس سال ان کے تیس سال اس حضرت میں گزر گئے انہوں نے اس کے لیے محنت بھی کی لیکن جس وقت اس کی توفیق ملی حضرت مسیم علیہ السلام بہت ہو چکے تھے یہ تھا لوگوں کا اخلاص تھا وفا اور قربانی عربی کے بعض حروف ایسے ہیں جن کی خاص ادائیگی ہے اور غیر عرب اس کا صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتے ایک دفعہ ایک عرب نے یہ اعتراض حضرت مسیم علیہ السلام سے بھی کیا گفتگو کے دوران کہ آپ صحیح ادائیگی نہیں کر سکتے اس کا ذکر کرتے ہوئے حض مسلم آؤ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیمہ علیہ السلط وسلام کی مجلس میں ایک دفعہ ایک شخص آیا آپ نے اسے تبلیغ کرنی شروع کی تو باتوں باتوں میں آپ نے فرمایا کہ قرآن میں یوں آتا ہے پنجابی لہجے میں کیونکہ قاف اور اچھی کاف اچھی طرح ادا نہیں ہو سکتا اور عام طور پر لوگ قرآن کہتے ہوئے قاریوں کی طرح قاف کی آواز گلے سے نہیں نکالتے بلکہ ایسی آواز ہوتی ہے جو قاف اور قاف کے درمیان درمیان درمیان ہوتی ہے آپ نے بھی قرآن کا لفظ اس وقت معمولی طور پر ادا کر دیا اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ بڑے نبی بنے پھرتے ہیں قرآن کا لفظ کہنا آتا نہیں اس کی تصویر آپ نے کیا کرنی ہے جو وہیں اس نے یہ فکرہ کہا اس مجلس میں حضرت صاحبزادہ عبدالطیف شیسا صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا حضرت وسیم علیہ السلام نے مان اس کا ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسری طرف مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم بیٹھے تھے دوسرا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا اس کے بعد حضرت مسیمہ علیہ السلام نے پھر اسے تبلیغ کرنی شروع کر دی پھر آپ نے شہزادہ صاحب سے فرمایا حضرت مسیم علیہ السلام نے کہ ان لوگوں کے پاس یہی ہتھیار ہے اگر ان ہتھیاروں سے بھی یہ کام نہ لیں تو بتلائیں اور کیا کریں اگر آپ یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ بھی دلائل سے بات کریں اور صداقت کی باتیں ان کے منہ سے نکلیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو مجھے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اس کا مجھے بھیجنا ہی بتا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا مجھے بھیجنا ہی بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس صداقت نہیں رہی یہی اچھے ہتھیار ان کے پاس ہیں اور آپ چاہتے ہیں سال صاحب کو فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ان ہتھیاروں کو بھی استعمال نہ کریں ایک جگہ زعت کا بھی کی ادائیگی کا بھی ذکر ملتا ہے اور یہ بھی مسلمہ بس مسلم نے بیان فرمایا ہے اور جگہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی موقع پر کاف اور زعاد دونوں کی ادائیگی کے بارے میں اس نے کہا ہو کیونکہ تقریباً حوالے ایک طرح کے ہیں دونوں جگہ پہ بس مسلمہ عورت نے خود لکھا ہے زعات کے واقعہ بیان کرتے ہوئے حوالے سے کہ عرب خود کہتے ہیں کہ زعد ہمارا ہماری طرح کوئی ادا نہیں کر سکتا یہ لفظ تو پھر جب اعتراض کیسا جب پتہ ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور مسلم اور فرماتے ہیں کہ سب سے قریب ترین دعات کو پنجابیوں میں نے فرمایا گیا میرا خیال ہے کہ میں ادا کرتا ہوں لیکن میرا تو لفظ صحیح نہیں ہوتا تو میں نے یہ ادا اس لیے کر دی ہے دونوں چیزوں کی کہ کاف اور دعات دونوں کے واقعات ملتے ہیں اور زعات ہمیشہ عام طور پہ زیادہ جماعت میں جانا جاتا ہے اس لیے لوگ پھر مجھے لکھنا بھی شروع کر دیں گے کہ یہ کاف کا واقعہ نہیں تھا دعات کا واقعہ تھا اس لیے وضاحت کر دی کیونکہ بلا وجہ تھے ڈاک بڑھ جائے گی اور ڈاک کی ٹیم جو پہلے پریشان رہتی ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے پھر صبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم عت فرماتے ہیں حضرت مسلم علم نے فرمایا کہ کیا حالت صبر کی آپ کی آپ فرماتے ہیں کہ دشمنان احمد کے ایسے ایسے گندے خطوط میں نے حضرت مسیمۃسلات و اسلام کے نام پڑھے ہیں کہ انہیں پڑھ کر جسم کا خون کھولنے لگتا ہے لیکن حضرت مسلمہ علیہ السلام نے وہ رکھے ہوئے تھے سب صبر سے کام لیتے تھے اور فم فماتے ہیں کہ پھر یہ خطوط ایسی کثرت سے آپ کو پہنچتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کثرت سے میرے نام بھی نہیں آتے میری طرف سال میں صرف چار پانچ خطوط ایسے آتے ہیں علاوہ ان کے جو بے رنگ آتے ہیں اور واپس کر دیے جاتے ہیں مگر حضرت علیہ السلام کی طرف ہر ہفتے میں دو تین خط ایسے ضرور پہنچ جاتے تھے اور وہ اتنے گندے اور گالیوں سے پر ہوا کرتے تھے کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتفاقاً ان خطوط کو ایک دفعہ پڑھنا شروع کیا تو ایک دو خط ہی پڑھے تھے کہ میرے جسم کا خون کھولنے لگا حضرت مسیم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے آپ فوراً تشریف لائے اور آپ نے خطوط کا وہ تھیلا میرے ہاتھ سے لے لیا اور فرمایا انہیں مت پڑھو اس قسم کے خطوط کے کئی تھیلے حضرت مسیم علیہ السلام کے پاس جمع تھے لکڑی کا ایک بکس تھا جس میں آپ یہ تمام خطوط رکھتے چلے جاتے کئی دفعہ آپ نے یہ خطوط جلائے بھی مگر پھر بہت سے جمع ہو جاتے حضرت علیہ السلام نے انہیں تھیلوں کے متعلق اپنی کتب میں لکھا ہے کہ میرے پاس دشموں کی گالیوں کے کئی تھیلیں جمع ہیں پھر صرف میں نہیں ہوتی تھی بلکہ واقعات کے طور پر جھوٹے احتامات اور ناجائز تعلقات کا ذکر ہوتا تھا بس ایسی باتوں سے گھرانا بہت نادانی ہے یہ باتیں تو ہمارے تقوا کو مکمل کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں ان میں ناراضگی اور جوش کی کون سی بات ہے آخر برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی اس میں سے ٹپکتا ہے دشمن کے دل میں چونکہ گند ہے اس لیے گند ہی اس سے ظاہر ہوتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی اور تقوا کو زیادہ سے زیادہ قائم ہوتے چلے جائیں اور اپنے اخلاق کو درست رکھیں اگر دشمن کسی مجلس میں ہنسی اور توسف سے پیش آتا ہے تو پھر تم اس مجلس سے اٹھ کر چلے آؤ یہی خدا کا حکم ہے ایک جگہ مسلم و فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نشان نمائی کے لیے نبیوں سے تعلق رکھنے والی ہر چیز میں برکت رکھ دیتا ہے اور لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان برکات کو حاصل کریں بس ان برکات سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے بس مسلم وصلاط والسلام کے عمل سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے اخبار بدر میں بھی چھپا ہوا موجود ہے اور مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت مسیم الد علیہ السلاۃ والسلام ایک دفعہ دہلی سے شریف لے گئے تو آپ مختلف اولیاء کی قبروں پر دعا کرنے کے لیے گئے چنانچہ خوا خواجہ باقی بلّہ صاحب حضرت قطب صاحب خواجہ نظام الدین صاحب اولیاء شاہ ولی اللہ صاحب حضرت خواجہ میر در صاحب اور نصیر الدین صاحب چراغ کے مزارات،, مزارات پر بھی آپ نے دعا فرمائی اس وقت آپ نے جو کچھ فرمایا وہ جہاں تک مجھے یاد ہے گو ڈائری اس طرح چھپی ہوئی نہیں یہ ہے کہ دلی والوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں ہم نے چاہا کہ ان وفات یافتہ ولیہ کی قبروں پر جا کر ان کے لیے ان کی اولادوں کے لیے اور خود دہلی والوں کے لیے دعائیں کریں تاکہ ان کی روحوں میں جوش پیدا ہو اور وہ بھی ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں ڈائری میں صرف اس کو چھپا ہے کہ حضرت مسیمۃسلات والسلام نے فرمایا ہم نے قبروں پر ان کے لیے بھی دعا کی اور اپنے لیے بھی دعا کی ہے اور بعض امور کے لیے بھی دعا کی ہے اب دیکھو حضرت مسیم الدیہ السلط نے خالی ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر پر جا کر صرف مرنے والے کے لیے دعا کرنا ہی چاہیے اس کا اس ڈائری سے رد ہوتا ہے کیونکہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی اور اپنے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے اور اور کئی امور کے لیے بھی یہ حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام کی ڈائری ہے جو بدر میں چھپی ہوئی موجود ہے اسی طرح حضرت مسییمۃ علیہ السلاۃ والسلام تذکرت الشاہدین میں تعریف فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ گرداسپور گرداسپور ایک مقدمے پر جانے سے پیشتر اس کتاب کو مکمل کر لوں تذکرت الشاہطین کو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں مگر مجھے شدید دردِ گردہ ہو گیا اور میں نے سمجھا کہ یہ کام نہیں ہو سکے گا اس وقت میں نے اپنے گھر والوں یعنی حضرت عمر مومنین سے یہ کہ میں دعا کرتا ہوں کیا آپ آئین کہتی جائیں چنانچہ اس وقت میں نے صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب شہید کی روح کو سامنے رکھ کر دعا کی کہ الہی اس شخص نے تیرے لیے قربانی کی ہے اور میں اس کی عزت کے لیے کتاب لکھنا چاہتا ہوں تو اپنے فضل سے مجھے صحت وطا فرما چنانچہ آپ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی صبح کے چھ نہیں بجے تھے کہ میں بالکل تندرست ہو گیا اور اسی روز نصف کے قریب کتاب کو لکھ لیا اب دیکھ لو حضرت مسیم علیہ السلام ایک مقدمے پر جا رہے تھے آپ چاہتے تھے کہ اس سے پیشتر کتاب مکمل ہو جائے مگر آپ سخت بیمار ہو گئے اس پر آپ نے حضرت شہید مرحوم کی روح کو جو آپ کے خادموں میں سے خادم تھے اپنے سامنے رکھ کر دعا کی کہ الہی اس کی خدمت اور قربانی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کتاب لکھی لکھنی چاہی تھی تو مجھے اپنے فضل سے صحت طاع فرما اور پھر خدا نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا چنانچہ آپ نے اس واقعے کا ہیڈنگ میں اس واقعہ کا ہیڈنگ ہی یہ رکھا ہے کہ ایک جدید کرامت مولوی عبدالطیف صاحب مرحوم کی صلحہ اور تقیا کا کے طریق سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رنگ میں کئی بار دعا فرمائی ہے جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ مردے کے متعلق یہ خیال کیا جائے کہ وہ ہمیں کوئی چیز دے گا یہ امر شریح ناجائز ہے اور اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے باقی رہا اس کا یہ حصہ کہ ایسے مقامات پر جانے سے رکت پیدا ہوتی ہے یا یہ حصہ کہ انسان ان وعدوں کو یاد دلا کر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیے ہوں دعا کرے کہ الہی اب ہمارے وجود میں تو ان وعدوں کو اب ہمارے وجود میں تو ان وعدوں کو پورا فرما یہ نہ صرف ناجائز نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے اور مومن کا فرض ہے کہ وہ برکت کے ایسے مقامات سے فائدہ اٹھائے مثلاً جب ہم مسیمۃسلاۃسلام کے مزار پر دعا کے لیے جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ الٰی یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ تیرا یہ وعدہ تھا کہ میں اس کے ذریعے اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کروں گا تیرا وعدہ تھا کہ میں اس کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا بس اس کتو پورا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا حصہ بنتے ہوئے آپ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہوں اور اسلام کی حقیقی شکل اور غلبے کو دنیا کو دکھانے والے بھی ہوں اور دیکھنے والے بھی ہوں نماز کے بعد جنادا غائب پڑھوں گا جو کہ مولوی محمد یوسف صاحب درویش مرحوم کا کا ہے بائیس جولائی دو پندرہ کو چورانوے سال کی عمر میں افات پا گئے انعال اللہ اور ان لہ آپ اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے آپ کو لمبا عرصہ مدرسہ احمدیوں میں قرآن کریم اور حدیث پڑھانے کا موقع ملا بہت سادہ منکسر المزاج اور احساس ذمہ داری کے ساتھ خدمت جانا خدمت جلانے والے مخلص اور باوفا انسان تھے آپ کا تعلق قصبہ موکل تحصیل چونیاں ضلع لاہور اور حال ضلع قصور سے تھا آپ نے بچپن کی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی اس کے بعد انیس سو انتالیس میں لاہور کی ایک اہل حدیث درسگاہ سے حدیث کی تو پڑھنے کا موقع ملا وہاں ان کی ملاقات ایک اہمدی سے ہوئی جن سے احمدیت کا علم ہوا بعد میں تحقیق کے حق کے لیے متعدد مرتبہ قادیان آتے رہے کتوں کا مطالعہ کرتے رہے آخر انیس سو چوالیس میں بس مسلم آؤں اضلاع انہوں کے ہاتھ پر بیت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی پھر دینی تعلیم کے حصول کے لیے قادیان آ گئے اور اپریل انیس سو سینتالیس میں آپ کا داخلہ مبلغین کلاس میں ہوا پڑھائی کے دوران ہی تقسیم ملک اور قادیان سے حجت کا ثانیہ پیش آیا مگر انہوں نے ہر حال میں قادیان میں رہنے کو ترجیح دی اور درویشانہ زندگی اختیار کر لی انیس سو انچاس میں اصلی وت مذیثانی اعتدان ہو کے اس ارشاد پر اس قادیان میں علماء کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مبلغین کلاس میں سے بعض کو منتخب کر کے مزید تعلیم دلوائی جائے آپ کو بھی مزید تعلیم کے لیے منتخب کیا گیا جس کا عرصہ چار سال تک تھا چار سال تھا اس تعلیم کے مکمل ہونے پر آپ کو مئی انیس سو پچپن میں قادیان کے مدرسہ احمدیہ میں بطور استاد مقرر کیا گیا نومبر انیس سو اٹھاون میں آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے مولو فاضل کا امتحان پاس کیا ایک لمبار عرصہ مدرسہ اہم دیہ میں بطور استاد اپنی خدمات سے انجام دیتے رہے پھر سینئر شاید گریڈ حاصل کرتے ہوئے ریٹائر ہوئے لیکن اس کے بعد بھی لمبار عرصہ مدرسہ اہمتیا میں خدمت بجالاتے رہے سو موسلاد کے پاپان عالم بآمل وجود تھے اپنے شاگردوں سے والد کی طرح محبت کرتے تھے مدرسہ احمدیہ میں سال سال طلباء کو علم حدیث سے روشناس کرواتے رہے عادیث کی کتب کا گہرا مطالعہ تھا اور اس نے بیان ایسا تھا کہ درس طلباء کے ذہن نشین ہو جاتا تھا تاریخ اہم جلد نمبر گیارہ میں درویشان کی جو فہرستہ اس میں آپ نمبر 153 کا نمبر ایک سو تریپن ہے آپ نے طویل درویش درویشی کا طویل عرصہ باوجود مشکلات کی انتہائی سب و شکر سے بسر کیا مرحوم موسی تھے عثمان گان میں تین بیٹیاں اور ایک ربیب اور ایک بیٹا یادگار چھوڑے ہیں یعنی سہیلہ بیٹا ہے آپ کے بیٹے مکرم جمیل احمد صاحب ناصر ایڈوکیٹ بطور مشیر قانونی ناظم تشریف اور ناظم تشریف نسیان ہیں اور ربیع قرم بدرالدین مہتاب صاحب بطور اسسٹنٹ مینیجر تھل عمر پریس کام کر رہے ہیں عائشہ بیٹی عائشہ بیگم صاحبہ ڈاکٹر نصیر احمد صاحب حافظ آدی اہلیاں ہیں اور پرنسپل ہیں سکندر وومین کالج کی دوست انجام دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پہ قائم رہنے کی توفیق کتاب فرمائے الحمدللہ <تصفح> <تصفح> الحمد لله نحمد ونصدين ونستغفرهم ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعة عامالنا من يعدي الله فلا مضل لهه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد محمداً الله الله ان محمدا عبده ورسوله عباد الله ويتاء ذي القرصان وينهى من الفاشاء والمنكر والبار يعيزكم وأن لكم تذكرون أذكر الله يذكركم ودوه يستجد لكم وہ لیک